صلیۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا نور اللہ امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونائن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد مولا مشکل کو شاہ سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت کرتے ہیں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہوا پھر اس نے مجھ پر درود پاک پڑھنے میں کوتاہی کی تو بے شک وہ جنت کا راستہ بھول گیا سلو عل الحبیب صلی اللہ تعالی عل محمد وبارک و وسلم پنجتن پاک کا ذکر خیر الحمدللہ اس سلسلے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پنجتن پاک سے مراد مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الظہرا رضی اللہ تعالی نہا مولا مشکل کشا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالن ہو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر سنیں گے اور رحمتوں سے جھولیاں بھریں گے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسیں اکلی سلاۃ سلام کے کندھوں پر سواری کرنے والے ہیں سبحان اللہ مولا مشکل کشاہ جو کہ سارے ولیوں کے سردار ہیں آپ کی منظوری سے سرداری ملتی ہے ولایت ملتی ہے ان کے جگر کے ٹکڑے فاطمہ بطول رضی اللہ تعلن ہو کے فرزند ارجمند ہیں سلطان کربلا ہیں سید الشہداء ہیں امام علی مقام ہیں امام عرش مقام, ہیں، امام عرش مقام ہیں، آپ کا نام مبارک حسین اور کنیت ہے ابو عبداللہ یاد رکھیے کنیت رکھنا سنت ہے میرے آکا علی علیہ صلاح و کی کنیت ابو قاسم ابو ابراہیم غصے پاک کی کنیت ابو محمد اور میرے حسین ردی اللہ تعالی ہو میرے آکا میرے دل کے چین ردی اللہ تعالیٰ ہو کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کے القابات کیا ہیں سید الشہداء سارے شہیدوں کے سردار آپ کا ایک لقب ہے شہید کربلا ایک لقب ہے ذکی مبارک سط رسول ریحانت الرسول یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پھول سبحان اللہ آپ کی ولادت بھی چار شعبان چار ہجری کو مدین پارک میں منگل کا دن تھا اور میرے اکالی سلا تو السلام جو ان کے نانا جان ہیں انہوں نے دائیں کان میں امام حسین کے آزان دی اور بائیں کان میں لیفٹ میں تکبیر پڑی اور اپنے دہنے مبارک سے تخنیک فرمائی جس کو گھٹی کہا جاتا ہے پنجابی میں گڑتی کہتے ہیں شہد یا کوئی کھجور وغیرہ منہ میں چبا کر وہ تالو سے لگاتے ہیں بچے کے اس کو کہتے ہیں گڑتی دینا یا گھٹی دینا یا تحنیق کرنا میرا کلی سلاد اسلام نے امام حسین کے لیے دعا فرمائی اور ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیقہ کیا عقیقہ کرنا سنت ہے اور اس رسالے کو عقیقے کے مدنی پھول آپ پڑھیں داو اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی ملے گا مکتبت المدینہ سے بھی ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو عقیقے کے بارے میں مدنی پھول معلوم ہوں گے آپ کی شان یہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آپ کسی اندھیرے میں تشریف لے جاتے تو مبارک پیشانی اور مقدس رخساروں سے گالوں سے روشنی نکلتی تھی اور قریب کی جگہ روشن ہو جاتی تھی سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اعلیٰ حضرت کی کیا شادی آپ کا تو اے نور ہیں آپ کا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے سب گھرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, نور, نور کا تو ہے نو تیرا, تیرا, تیرا, تیرا سب گھرانا نور, نور, نور, نور کا جب امام حسین رضی اللہ تعالی لون کی ولادت باسعادت ہوئی تو جبریل امی علی السلام آپ کی ولادت پر رحمت اللہ کو مبارکباد دینے کے لیے نازل ہوئے مبارکباد بھی دی ساتھ میں تعزیت بھی کی مبارکباد دی عکالی سلا تو سلام امام حسین کو بوسے دے رہے تھے اور جبریل امی علیہ سلام رو رہے تھے کہ آقا جہاں آپ بوسے دیتے ہیں یہاں چھری چلے گی اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا اللہ حافظ. گھر لوٹانا جان دینا کوئی, کوئی تجھ سے سیکھ, سیکھ جا جان, جان آلم سدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین پر کیسی شفقت تھی کیسی محبت تھی سنیے سنہوں نے ترمیزی حدیث نمبر تین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مننی وانا من حسین احب اللہ من احبا حسبن حسین ان سبت من السبات حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اللہ رض وجل اس شخص کو محبوب رکھتا ہے جو حسین سے محبت رکھے حسین میری بیٹی کی اولاد میں سے ایک بیٹا ہے حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں حسین مننی وانا من حسین کیا مطلب ہے اس کا سنیے مفتی صاحب نے جو فرمایا مفتی احمد یار خان عیمین اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں میں اور حسین گویا ایک ہی ہیں ہم دونوں سے محبت ہر مسلمان کو چاہیے مجھ سے محبت حسین سے محبت حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے میرے علی سلاط و سلام کو آئندہ کی خبریں ہیں آئندہ کے واقعات کا پتہ ہے اور آئندہ کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح کی باتیں اپنی امت کو سمجھائیں شان حسین کے کیا کہنے سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعلم ہو کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے آج حسینی کہنے والے کہلانے والے نماز نہ پڑھیں فجر میں آنکھ نہیں کھلتی زہر میں ٹائم نہیں ملتا اثر میں وقت نہیں ہوتا مغرب میں مصروفیت ہوتی ہے عشاء میں سورے ہوتے ہیں ارے بھائی اللہ کے بندے کو موت یاد نہیں آخرت یاد نہیں ہے قبر کے اندر جو نماز کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا کرے گا تو آخرت میں کیا ہوگا نماز کا سب سے پہلے پوچھا جائے گا پل سراج سے کیسے پار لگے گا نماز کی روشنی ساتھ نہیں ہوگی تو تو امام حسین رضی اللہ تعالی کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے میرے آقا امام حسین روزے رکھا کرتے تھے اور حج اللہ اکبر امام حسین نے پچیس حج کیے پچیس حج کیے کس شان کے ساتھ پچیس حج آپ نے پیدل کیے پیدل اللہ وقت اور پیدل حج کی فضیلت کیا کہنے جو مکے سے پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ واپس آئے اس کے لیے میرے اکا علی سلات اسلام نے فرمایا ہر قدم پر سات سو نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مصر لکھی جائیں گی حرم کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے فرمایا ہمارے اکا علی سلات اسلام نے ہر نیکی لاکھ نیکی ہے تو کیا حساب بنا اگر کوئی پیدل حج کرے تو ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں اس کو عطا کی جائیں واللہ اللہ کا فضل بہت بڑا تو ہمارے آقا امام حسین شہزادہ کونین ربی اللہ تعالی انہو کو عبادت سے بہت محبت تھی اللہ آپ نے میدان کربلا میں بائیس ہزار یزیدیوں کے لشکر کے گھیرے میں تین دن کی بھوک پیاس اور بھائی بھتیجے بھانجے سب شہید ہو چکے اس کے باوجود آپ نے نمازوں کا اہتمام فرمایا سبحان اللہ عبادت کا اہتمام فرمایا اللہ کرے ہمیں بھی امام حسین کے صدقے میں نماز کی توفیق نصیب ہو جائے جماعت کی توفیق نصیب ہو جائے مصروفیت فراغت سفر ہزار صحت بیماری بس ہر حال میں ہم رب کی بارگاہ میں چھکیں کاش یہ نماز انشاءاللہ دنیا آخرت کی پریشانی ہماری دور کر دے گی یاد رکھیے ہر مسلمان مرد و عورت جو آقل بالغ ہے اس پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے نماز کی فرضیت کا جو انکار کرنے والا ہے وہ کافر ہے اور جو بد انکار نہیں کرتا پڑتا بھی نہیں وہ سخت گناگار اور مستحق نار ہے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان و عظمت ہے کرامات صاحبہ مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے جب باد شہادت آپ کا سر اقدس نیزے پر بلند کیا گیا اللہ اکبر سر شہیدا نے محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے اس و شان اہل بیت سبحان اللہ تو امام پاک کے سر اقدس کو پھرایا گیا حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعلن عنہ صحابی رسول فرماتے میرے مکان کے قریب سے سر اقدس گزرا میں اپنے مکان پر تھا میں نے سنا سرے مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ اور میرے امام میرے آقا میرے دل کے چین رضی اللہ تو آئلن ہو پارا پندرہ سورہ کحف کی آیت نمبر نو کی تلاوت کر رہے تھے ام اصحاب والرقیم والرقیم كانوا من عجبا کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو یعنی غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ سن کر میرا تمام جسم لرزنے لگا یہ سر ایمان سید الشہدا کا سر سبحان اللہ ان کے صدقے میں اللہ کرے ہمیں بھی تلاوت کی توفیق نصیب ہو جائے اب کتنے مسلمان ہیں بدقسمتی کے ساتھ جنہیں دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا اور آتا ہے تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں تعجب کی بات ہے حیرت کی بات ہے افسوس کی بات ہے شرم کی بات ہے. کہ موبائل کے لیے تو گھنٹوں وقف ہیں نیٹ پر جائز ناجائز ہندے کرتے ہم رہیں قرآن کھولنے کی فرصت نہ ملے جس کا دیکھنا بھی ثواب جس کا چھونا بھی ثواب جس کا پڑھنا بھی ثواب اور عمل کرنا بھی ثواب اور عمل کریں آگے پہنچائیں تو ثواب بھی ثواب ثواب بھی ثواب برکت ہی برکت ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی ہو پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو المعجم القبیر حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوالیس حضرت سین عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے مبارک پر سوار ہو گئے لوگوں نے منع کیا تو میرے اکالی سولا تو اسلام نے فرمایا ان کو چھوڑ دو ان پر میرے ماں باپ قربان ہو سان اللہ سلاط اسلام نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین الحسن سیدا شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں جو لوگ راہ خدا میں جوانی میں جنت کی طرف چلے گئے تو حسنین کریمین امامین کریمین جلیلین شہیدین رضی اللہ عنما ان کے سردار ہیں یا پھر انبیاء اور خلاف راشدین کے سوا یہ امام عین جلیلعین حسن کریمعین تمام جنتوں کے سردار ہیں سبحان اللہ میرا اکالی سلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن و الحسین حما ریحانات ریحانتا یا منت دنیا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں سبحان اللہ اللہ حضرت کا شعر بھی یاد آ رہا ہے وہ بھی ہم پڑھتے سنتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہے کو حش میں خند مسا ع والسلام ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے تھے سونگا کس کو جاتا ہے پھول کو سونگتے ہیں نا اور مفتی احمد یار خان عیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا میر آج جلداٹ صفحہ چار سو باسٹھ پر کہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے حسنین کے نانا جان رحمت عالم یان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ السلم یوں فرمایا کرتے السلام علیکم یا ابا رئی اے دو پھولوں کے والد آپ پر سلام ہو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسنین کریمین کی سچی محبت عطا فرمائے ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی خاطر تن من دھن جب موقع پڑے تو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین باہل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم